ونعوذ بالله من, ومن من فلا ومن فلا لا ہنستل مدل واشدو وحد واشد ندو مر سور یا اہل منتھا لاتا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبدن منها رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويقرر لكم جلوبكم ومن يضح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير رديد كتاب الله وخير الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ولالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سبيل من الشيط وعزيم من همزئه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ظروبكم والله حفور رحيم وقال في موض آخر فليحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليهم وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارد وفي ربايت أخرى من عمل عملا ليس عليهم فارد معزز ومكرم بأيو ودرقور دوستو إسلامي معاشرے پر یا مسلمانوں کے معاشرے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعات ہمارے ملک کے اندر منائی جاتی ہے بہت ساری بدعات نے جڑ پکڑ لیا ہے انہی بدعات میں سے ایک بدعت ہے رب الاول کی بارہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن منانا اس کے بدات ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو چوتھی صدی ہجری کے اندر عبیدیوں نے مصر کے اندر اسے ایجاد کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چار سو سال کے بعد چوتھی صدی ہجری میں اس بداعت کو ایجاد کیا گیا ظاہر بات ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں کیا گیا آپ کے صحابہ نے فلفائے راجدین نے نہیں کیا ام اکرام نے کیا نہیں, نہیں کیا بلکہ چار سو سالوں تک دنیا کے کسی مسلمان نے بھی وہ کام انجام نہیں دیا اب اگر اسے منائے جائے گا دین کے نام پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ عمل بدا ہوگا اسے سنت قرار دینا تو حد درجہ حماقت جہالت اور لا علمی کی دلیل ہوگی کیونکہ اللہ رب العالمی نے دین کو مکمل کر دیا ہے علی و محکمہ تورق دین اکم تو علیہبرحمد والدینسلامدینہ دین مکمل ہو گیا دین کے اندر کبھی بیشی نہیں کی جائے گی دین وہی ہے جو اللہ رب العالمی نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اسی لیے ہمارے بین فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا نبی کے زمانے کا اسلام وہ اصل اسلام ہے آج کے زمانے کا اسلام اصل اسلام نہیں ہے آج کے زمانے میں اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں لوگوں نے اس میں داخل کر دی ہیں شرک بھی داخل کر دیا تربات اور خرافات غیر مسلموں کی مشابہت اور نہ جانے کیا کیا رسم و رواج آج اسلام کے نام پر لوگوں نے اس میں داخل کر دیا اس لیے اسلام وہی معتبر ہے جو نبی کے زمانے کا ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہماری بھی جس پر میں ہوں ماٮٔ علی, علی اسحابی جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر کاربند ہیں اس پر جو کاربند ہوگا وہی جنت کے در جائے گا وہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا وہی طائف منصورہ ہوگا اسی جماعت کے اللہ برامن ہر براہن ہر زمانے میں مدد کرتا رہے گا ظاہر بات ہے جب مانبی کے زمانے میں چیز نہیں تھی بلکہ چار سو سالوں تک یہ چیز نہیں تھی تو اسے دین کا حصہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جب اللہ رب براہمی نے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ کے سر قدیث جس نے ہمارے دین میں ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے ناقابل نا قبول مبور ہے وہ بندہ بھی مردود ہے وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے لیکن ہمارے یہاں گنگا الٹی بہتی ہے جو سنت پر عمل کرتا لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود سنت پر عمل کرے لوگ اسے ہمارے یہاں مردود کہتے ہیں حالانکہ سنت پر عمل کرنے والا مردود نہیں ہوگا بلکہ وہ مقبول ہوگا اسی کا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض سے کس کو بھگائیں گے حوض سے کس کو مردود کون مردود ہوگا مردود ماں جس کو واپس کر دیا جائے جس کو جس کو بھگا دیا جائے اس کو مردود کہا جاتا ہے قیامت کے دن آئیں گے ایسے لوگ اہل بدا بدعت القرآباد کرنے والے ہمارے بھی چاہیں گے کہ ان کو پانی پلا دیں آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی تو ہمارے بھی کیا فتائیں گے سوقن سحقن بربادی ہو دوری ہو بگاؤ ان کو ہمارے سامنے ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میری سید کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تو یہ فاتحہ درود کرنے والے خانوں پر نماز میں نہیں فاتحہ پڑھنے والے نماز میں فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے ضروری ہے سور فاتحہ پڑھنا ہر نماز کے اندر ہر رقات کے اندر درود پڑھنا بھی نماز کے اندر جنازے کی نماز میں درود نماز کے اندر درود لہذا جو فاتحہ درود خاموں پہ پڑھتے ہیں ان کے بارے وہ مردود ہیں سنت عمل کرنے والے مردود نہیں ہیں سنت عمل کرنے والے مقبول ہیں اللہ تعالی ان کے عمل کو قبول فرمائے گا اگر اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے لہذا یہ بدات ہے حرام ہے یہ کرنا میرے بھائیوں اللہ کے سر حدیث سے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے اٹ کر کے وہ مردود اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس عمل کو واپس کر دے گا انسان کتنا ہی مخلص تو نہ ہو کتنا ہی محنت کرے کتنا پیسہ خرچ کرے سب برباد محنت بھی برباد اور اس کی کوشش پیسہ تمام چیزیں برباد ہو جائیں کہ سب مردود ہو جائے گا سب لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار تک وہ چیز نہیں پہنچے گی کیونکہ یہ چیز ہمارے بھی نہیں کیا اللہ کے سرت علیہ کو بے سنتی و سنت الخلۂ راجد الدین ابو علیہ نماز میری سنتوں کو غلفۂ راحظ کی سنتوں کو لادم پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو مضبوطی کے ساتھ تھام لو دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ نئی چیزیں گمراہ بدات ہیں بدات گمرائی ہوتی گمرائی انسان کو جہنم جانب کے اندر لے جانے والی ہے گمرائی جہنم کے اندر لے جائے گی سنت جنت تک لے کر کے جائے گی سنتوں کی تباہ کیجیے نبی کے طریقے پر مر کی یہی نبی سے محبت کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کل انکن تم تو حکم اللہ فتب اللہ آپ فرماتے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میرا اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے لہذا نبی سے محبت کی پہچان سنت کی پیروی ہے سنت کی اتباع ہے ہمارے نبی کی کیا سنت ہے ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنا یہ امانوی کی سنت ہے آپ سے پوچھا گیا پیر کے دن کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میرے اوپر اللہ رب العالمین نے وہی نادر فرمائی یا مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا اس لیے پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے آپ سے محبت کی دلیل پیر کے دن روزہ رکھنا ہے یہ پیر کا دن مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے پانچ مرتبہ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ تاریخ ربی الاول کی بارہ تاریخ یہ سال میں صرف ایک مرتبہ یہ تاریخ آتی ہے اس لیے دن کا اعتبار ہے اسلام کے اندر تاریخ کا نہیں ہے آپ نے پیر کا روزہ رکھا پیر کا روزہ رکھیں گے مہینے میں چار مرتبہ آپ کو اجر اور سوا ملے گا نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے آپ کے اتباہ سنت ہے اس دن جشن منانا جلوس نکالنا قوالیاں پڑھنا اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا ہمارے ملکوں کے اندر مرد و زن کے اختلاط اور نعرے بازیاں اور اس طریقے سے راستہ جام کر دینا اور جلوس نکالنا اور مسجدوں کو گھروں کو جو ہے سجانا کم سے مٹھائیاں تقسیم کرنا اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ملکوں کے اندر چیزیں کی جاتی ہیں میرے بھائیو ساری چیز رائے گاہ برباد ہیں یہ سب دین کے نام پر کی جاتی ہے اور بدعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کے نام پر ایسا عمل کرنا جو ہمارے نبی نہیں کیا آپ کے شہابہ خرفۂ راجدین نے نہیں کیا وہی چیز بدات ہوتی ہے لہٰذ چیز بدات حرام اور ناجائز اور یہ بدا جانتے کس نے ایجاد کیا چوتھی ستی جی کے اندر مصر کے اندر ایجاد ہوئی عبیدیوں نے باطریوں نے انہوں نے ایجاد کیا جو اسلام کی دو تعبیر کرتے تھے ایک ظاہر اور ایک باطن کہتے تھے باطن ہمارے لیے ظاہر عام مسلمانوں کے لیے اس لیے انہوں نے ایسی ایسی تفسیریں کی اصطلاحات کی جیسے حج ہے روزہ ہے نماز ہے زکوٰۃ ہے انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کی تفصیلیں کی کہا کہ حج کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے اپنے بزرگوں کی زیارت کر لو قبروں کی زیارت کر لو حج ہو گیا کیونکہ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا زیارت کرنا انسان حج کرنے جاتا ہے تو خانہ کعبہ زیارت کرتا ہے خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے تو کہتی ہے حج نہیں ہے اصل اصل حج یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنا بزرگوں کے پاس جانا زکوت جو ہم لوگ دیتے ہیں کہتے ہی زکوت نہیں ہے زکوت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو مال دینا سدا کر دینا ان کو دینا یہ کہتے ہیں وہ ایسے نہ جانے کیا کیا پرانا اور اسلام کی مصلاحات کی تفسیر کی کہ پورا اسلام کا بین کر دیا انہوں نے پورے اسلام کی تعلیمات کو بس کر کے رکھ دے سے ان کو باطنی کہا جاتا ہے ہمیں وہ کہتے ہیں ظاہری لوگ ظاہر پر عمل کرتے ہیں بات کیا نہیں ہے ان لوگوں نے ایجاد کیا جنہوں کے خلفاؤں کو حکمرانوں کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا تھا ان لوگوں نے کو ایجاد کیا اور شروع میں چھ طرح کی بدادیں انہوں نے یاد کی تھی ایک تو نبی کی ولادت پر جسن علی کی ولادت پر فاطمہ کی ولادت پر حسن کی ولادت پر حسین کی ولادت پر اور جو خلیفے وقت ہوتا تھا اس کی ولادت یا جس دن اسے حکومت ملتی تھی اس دن جشن منایا جاتا تھا یہ چوتھویں ستی اجری کے اندر ایجاد کیا گیا اس کے بعد یہ خلیفہ ہے جس کا نام تھا افضل بن امج اس نے اس کو ختم کر دیا پھر ساتویں ستی اجری کے اندر مصری کے اندر ایک خلیفہ جس کا نام تھا عامر ال ال ال اللہ اس نے ان تمام چیزوں کو رائج کیا اس کے بعد سے یہ چیز چلی آ رہی ہے آپ دیکھیں کسے اس نے یاد کیا رافضیوں نے شیوں نے اس لیے اچھے طرح کی مداد بناتے تھے وہ لوگ علی عمر علی اور حسن حسین فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے اندازہ لگے کہ مداعت کن سے آئی ہوئی ہے یہ رافضی جو صحابہ کے دشمن قرآن کے دشمن نبی کے دشمن مسلمانوں کے دشمن ان لوگوں کی طرف سے مداعت آئی ہوئی ہے یہ چھ مدتیں آج بھی ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں رافدیت کا گڑھ ہے وہاں بھی ساری چیزیں آج کی جاتی ہیں لیکن سیدھے سادھے مسلمانوں کو نبی کی محبت کے نام پر نبی کی ولادت پر جشن منانے کو رائج کر دیا کائی نبی کی سنت ہے آپ دیکھیں انہوں نے ابو بکر کی ولادت پر جشن نہیں منایا عمر کی ولادت پر جشن نہیں منایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عمین تمام صاحب رام کی ولادت پر جشن نہیں منایا کیوں نہیں منایا اس ریخ کی رافیدی نے اس کو ایجاد کیا تھا کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا حرام بدعت ہے یہ چاہے نبی کی ولادت ہو چاہے کسی صحابی کی ولادت ہو کسی امام کی ولادت ہو کسی کے عالم دین کی ہو کسی کے بچے کی ولادت ہو بڑے منانا حرام بدعت ہے نقالی ہے مساویات ہے یہ تو کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا دین کے اندر حرام ہونا جائز ہے لیکن آپ اس پر اس سے اندازہ لگائیے کہ بداعت کس نے ایجاد کیا اور یقینی طور پر اگر آپ وداعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت ازار بنا شمس ہو جائے گی سورج سے زیادہ عیاں ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گی کہ اکثر بدات کے پیچھے ہی رافضیوں کا ہاتھ ہے انہیں بدعت میں سے بدعت بھی ہے اس لیے آج یہ ساری ہیں علی حسن حسین فاطمہ اور سلیقے ان کے جو علم ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان سب کی ولادت پر لوگ جشن مناتے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو شبنی کہتے ہیں وہ لوگ اس پر نبی کی ولادت پر جشن مناتے ہیں سنت یہ نہیں ہے سننی وہ ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو وہ اثر سننی ہوتا ہے سننی وہ نہیں ہے جو بدات کرے خرافات کرے شرک و بدات کو دنیا کے اندر عائض کرے وہ تو بداتی ہے وہ سننی وہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں سننی ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والا اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر نبی کی ولادت کا شوشا ڈال کر کے نبی کی محبت کا شوسا ڈال کر کے اسے مسلمانوں کے اندر عائض کیا لہٰذا میرے بھائی اور سراسر بدہ حرام اور ناجائز دے پیمانہ اللہ رکنے نے دیا اللہ کے سر کی محبت کا پیمانہ آپ کی تبا کرنا اگر ملاد النبی منانا پیمانہ بنا لیا جائے تو اس پیمانے پر نہ صحابہ پورے اتریں گے نہ امن کرام پورے اتریں گے نہ چار سو سال تک کا مسلمان کو پورا اترے گا کیونکہ ان لوگوں نے اس کو نہیں منایا کہتے ہیں خوشی ہے ہم کو اللہ کے سر کے لادت پر کیا صحابہ کرام کو خوشی نہیں تھی کیا خلقائے راجمین کو خوشی نہیں تھی کیا علم کرام کو خوشی نہیں تھی جو بڑے بڑے علم کرام پیدا ہو امام روحانی کا رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمل رحمۃ العلیہ امام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے امام کن کے نام لیا جائے کیا ان کو نبی کی وراجت پر خوشی نہیں تھی آج تمہیں خوشی ہوئی ہے کیا ان کو کراہیت تھی نوز بلّہ منظالی سب کو خوشی تھی لیکن خوشی کا معیار کیا ہے خوشی کے اظہار کا نبی کی سنت عمل کرنا لہذا روزہ نہ کر کے نبی کی محبت کا اظہار کیجیے ہر پیر کے دن اور یہ منانا بدھات ہے یہ حرام ہے دین کے اندر ناجائز اور اس کا اسلام سے دور دور تک کو بھی کوئی واسطہ نہیں ہے اور ایک بات اور ہے میرے بھائیوں وہ بات یہ ہے کہ نبی کی ولادت کی جو اصل تاریخ ہے اور ابھی لوور کی بارہ تاریخ نہیں ہے اسے ہمارے ملکوں کے اندر بارہ وفات کے نام سے جانا جاتا تھا آپ جمدریاں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے پرانی جنتریوں کے اندر ربی الاول کی بارہ تاریخ کو بارہ وفات لکھا جاتا تھا وہ نبی کی وفات کی تاریخ ہے نبی کی وفات کی تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی مسلمان کا کن کا اختلاف ہے رافضیوں کا اختلاف ہے رافضیوں کیا نبی کی وفات اٹھارہ تاریخ کو ہی ربی اغول کی ان کے ہاں جنہوں نے اس بداد کو ایجاد کیا لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کیا نبی کے کی وفات کی تاریخ ربی الاول کی بارہ تاریخ ہے تاریخ وفات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے اکثر علماء یا محققین علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ربی الور کی نو معربی کی ولادت کی کچھ جو ہے بارہ تاریخ کے بھی قائل ہیں ربی الور کی بارہ تاریخ کی ولادت ہوئی اکثر محققین علماء نو تاریخ کی قائل ہیں ربی الور کی دو تاریخ کیونکہ پہلے تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی تاریخ تو بعد میں لکھنا شروع کیا گیا اس لیے اختلاف ہو گیا تو اس لیے اس کے اندر اختلاف ہے ولادت پر اختلاف ہے وفاظ پر کوئی اختلاف نہیں ہے ربی لوون کی بارہ تاریخ ہے نبی کے فاط کی تاریخ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ کسی مسلمان کے اختلاف ہے اختلاف ہے تو جو نبی کے دشمن ہیں صحابہ کے دشمن ہیں پرافذیوں کا اختلاف باقی کسی کا اختلاف نہیں ہے اس لیے انہوں نے ربی لو کی بارہ تاریخ کو منایا جو بارہ تاریخ کو منایا لوگ کی اصل وفات کی تاریخ ہے وہ حقیقت میں اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ انجانے میں نادانشدہ طور پر نبی کی ولاجت پر نہیں نبی کی وفات پر جشن بنا رہے ہوں کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اختلاف ہے نبی کی ولاجت میں لیکن وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے تو تم کس پر جشن بنا رہے ہو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کی شادی طے ہو گئی ہے اسی دوران خاندان میں کسی کو فات ہو جائے شادی کو ملتوی کر دیں گے مؤخر کر دیں گے کہیں گے خوشی کا دن نہیں رہ گیا اب شادی وادی کیا کریں وفات ہو گئی ہے فلاں آدمی کے ہمارے خاندان میں ایک سال دو مہینہ ایک چھ مہینہ دو تاریخ آگے کر دیں گے لیکن نبی وفات اسی تاریخ کو ہوئی اور دلچشن مناتے شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں اسی تاریخ کو تمہاری شادی ہو آگے کر دو گے خوشی نہیں مناؤ گے اور نبی کی وفات پر اسی تاریخ کے جشن تمہیں شرم نہیں آتی ہے نعوذ باللہ بلّہ مل کیا صاحب رام کو خوشی نہیں تھی تم کہتے میں خوشی ہے میرے بھائی اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کو آپ کی الادت سے بڑا دن وہ دن تھا جس دن اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنایا نبی ہی بننے سے آپ کو دنیا کے اندر یہ مقام ملا آخرت کے اندر مقام ملا سب کے سردار آپ بنائے گئے نبوت ملنے کے بعد یہ چیز ہوئی اسی طریقے سے کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ ہے ولادت کا تو کوئی انکار نہیں کرنے والا تھا ابو جہل اور ابو لہبی اللہ کے سلو کو شادی کو امین مانتا تھا ان کی ولادت پر اختلاف نہیں تھا کس پر اختلاف تھا اختلاف تھا کہ بےشت اور نبوت کے بعد جو تعلیمات نبی نے پیش کی ہے اس پر ان کو اختلاف تھا وہ نہیں مانتے تھے توحید نہیں مانتے تھے آخرت پر ایمان نہیں مانتے تھے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ. اس پر اختلاف تھا نبی کی ولادت پر تو انہیں, جس... انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا نبی کی انہیں جو ہے خوشی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اے وہ اے کیا نام ہے نبی کی ولادت پر کیا کیا کہتے ہیں وہ لوگ صادق و امیر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جب اللہ رب العمی نے آپ کو نقوص سرفراز کیا سب بھلا دیا انہوں نے جب آپ نے دین کی اور توحید اور سنت کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی اور شرک اور بداس سے فرافاظ رسم و رواج جو اس زمانے میں رائج تھی ان تمام چیزوں سے جب آپ نے لوگوں کو تنبیہ کی لوگوں کو ڈرانا شروع کیا تو اس سے جا کر کے اختلاف ہوا آج بھی نبی کے اخلاق کا آپ ذکر کرو لیکن نبی نے جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو نہ لو نبی اخلاق کے خلاف کے تو بھی قائل تھے وہ بھی قائل تھا ابو نہب بھی قائل تھا مکہ کے مشرقی قائل تھے نبی کے خلاف کے لیکن کس بات کے قائل نہیں تھے نبی کی تعلیمات کے قائل تھے نبی کی تعلیم یہ سنت پر عمل کرنا بدعات نہ کرنا شرک نہ کرنا نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ نبی کی تعلیم ہے لہذا سچے سنمی بنیے سچے متبعے سنت بنیے اور ان تمام چیزوں سے توبہ کیجیے ساری چیزیں مداعت اور حرام ہے میرے بھائی ان کے حرام بدات ہونے میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے اللہ نے دین مکمل کر دیا اس کے بعد چار سال کے بعد یہ چیز جدات کی گئی لہٰذا بدات یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے اگر اسے سنت مان لیا جائے گا سب اس سے محروم رہ گئے گا ہماربی محروم رہ گئے کیا کوئی ایسا خیر ہے جو ابھی نے نہ کیا ہو محبوب بننے کے بعد تیش مرتبہ آپ کی زندگی میں تاریخ آئی تیئیش مرتبہ یہ دن آیا تاریخ آئی پیر کا دن تو بہت آیا لیکن تاریخ تیئیس مرتبہ آپ کی زندگی میں آئی چالیس سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوے سر فراز کیا تیرسو سال میں آپ کی عمر گفات ہوئی تیز مرتبہ آپ کی زندگی میں آ کبھی کہ آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول سے آپ کے صحابہ سے فلوار عاظین سے ہم زیادہ متقی پرہیزگار ہیں زیادہ پرہزگار ہیں ان سے اللہ کے سے اور صابق کرام سے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس سے محروم رہ گئے کوئی ایسا خیر نیکی کی نہیں جو ماں نبی نے نہ کیا ہو یا امت کی رہنمائی نہ کی ہو لوگ کہتے بھی ماہ نوی نے مناج کہاں کیا, کیا؟ آپ کا عمل نہ کرنا ہی منع کرنے کی دلیل ہے اگر جائز ہوتا تو آپ عمل کرتے نہیں عمل آپ نے عمل کیا اس کا مطلب یہ کہ ناجائز ہے بات نہیں سمجھ میں آئی کرنے کے لیے دلیل چاہیے نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں نماز ہم پڑھیں گے جمعہ کی نا جمعہ کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو جو فرد نمازیں ہیں ایک رکعت کے اندر ایک رکو کیا جاتا ہے دو سجدے ہوتے ہیں ایک آدمی وہ کہے کہ بھائی رکوع کرنا عبادت ہے سردے کرنا عبادت ہے میں جو ہے زیادہ سردے کروں گا زیادہ ہم کو سوا ملے گا آپ کہو کہ مت کیجیے وہ کہے گا کہاں اللہ نے قرآن منع کیا کہ ایک رکات کے اندر دو رکو نہ کرو ایک رکعت کے اندر چار سردے نہ کرو کہیں قرآن کی آیت ہے کوئی آیت نہیں ہے کہیں کوئی حدیث ہے کہ ہمارے ربیر نے کہا کہ ایک رکات کے اندر دو رکو نہ کرو ایک رکات کے اندر چار سجدے نہ کرو کہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے نہیں ہے پھر کیسے یہ منع ہمارے ربیر نے نہیں کیا ہمارے نبی नहीं عمل نہیں ہے یہ اسے نہیں کیا جائے گا کرنے والا دلیل دیتا نہ کرنے والا دلیل نہیں دیتا ہے کرنے والا دلیل دے گا کہ ہمارا ہماری چیز ہے یہ دلیل ہے ہمارے لیے اللہ کے سلک یہ فرمان کافی ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے مردود ہے یہ ہمارے نبی کی شریعت سے ہٹ کر کے ہے یہ ہمارے نبی کے عمل سے ہٹ کر کے ہے صحابہ کلخل طبی تعبیر کے عمل سے یہ مزد ہے دلیل آپ کو دینی ہے جونت آپ کو دلیل دینا ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ چار سو سال تک اس پر عمل نہیں کیا گیا یہ تو ہے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے خاندان کی اگر یہ چیز ہوتی ہے آپ کو تبدیلی کر آنے والا ہر گلبر کی بارہ تاریخ بدھ کو ہوگا شاید ہمارے ملکوں کے اندر بدھ یا منگلیاں اس طرح کی تاریخ ہوگی دیکھیں گے کیا لوگ گھول لڑ کرتے ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہمارے ملکوں سے آئے ہیں چھپ کر کے وہ بھی منا لیتے ہیں اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جا کے مٹھائیاں لائیں گھروں کے اندر تقسیم کر دیں گے جی ہاں یہ صورت ہے گھر کے اندر کیونکہ الحمد لم کے سعودی عرب ہے یہاں شرک اور ملاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے کھلے عام آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ بدعات کو خرابات کیجیے گھر میں آپ کریں گھر میں کون جا رہا دیکھنے کے لیے گھر میں بھی لوگ لا کر کے جا کر کے مٹھائیاں کی دکانوں پر دیکھیے گا اس دن بھیڑ رہتی ہے لوگ مٹھائیاں لا کر کے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں نہ اس بلّا مزا لے کھلے آم نہیں بنا سکتے تو آ کر کے گھر کے اندر بناتے ہیں لڑائیے سے توبہ کیجیے تب بدعت ہے یہ جائز نہیں ہم نبی اور ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کے اس سے بڑے بڑے واقعات آپ کی ہجرت اور نبوت اور اس طریقے سے بدر بدر کا فتح مکہ اگر ہر ہر واقع کو بنیاد بنا کر کے آپ جشن منانا شروع کر دیں گے تو کیا بچے گا دین کے اندر کیا بچے گا اس لیے صاحب کے نے ہجرت کو بنیاد بنایا لیکن کیا جشن منایا انہوں نے کوئی جشن نہیں بنایا انہوں نے کیوں دن جشن منائے خاص اہتمام کے نبی بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے لہذا میرے بھائی اور کلام یہ ہے کہ چیز دین کے اندر بدات ہے حرام و ناجائز ہے نبی کی مخالفت ہے فلی حاضل خالف العم رہی اور توسیب و فطنا وہ لوگ اللہ کے رسول نبی کے حکم اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے جاننا چاہیے کہ فطرے سے دو چار ہو جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لیں آج یہ ساری پریشانیاں جو مصیبتیں ہمارے پر ہیں اسی بنا پر ہیں کہ ہم نے نبی اور اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا نبی اور اللّہ کی تعلیمات کو پش ڈال دیا شرک اور بدات اور کے اندر ملوث ہو گئے سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے اور شرک بداعت خورا خرافات ڈھنگے کی چوٹ پر ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے اسی کی صدا آج ملے کی رہی سب لوگ فطرے کے اندر اور بدعت اور اس طریقے سے عذاب کے اندر اور تباہیوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر سب اسی وجہ سے ملوبت ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی صدا اللہ اربان میں دے رہا ہے اس لیے اگر آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کو اپنے کو حقدار بنانا ہے ربی کی سنت پمل کیجئے اللہ کے رسول کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں اگر آپ سنتوں و عمل نہیں کر سکتے کم سے کم بدھا تو مت کیجئے بدھا تو شراب کیجئے اگر سنت نہیں کر سکتے سنت ومل کریں گے شراب ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بدھات کریں گے گناہ ہوگا ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی آپ گھر پیسہ بھیجتے ہو پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی آپ پوچھو اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی سے کہ تمہارا پیسہ کہاں لگتا بڑی محنت کی کمائی ہے کئی مٹھائیاں خریدنے میں مزاروں پر درگاہوں پر اور اس طریقے سے حرام کاموں کے اندر تو نہیں خرچ ہو رہا ہے پیسہ کما کر کے بھیج دینے ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی یاد رکھو میری بات کو ذمہ داری اس سے بڑی آپ کی ہے ان کو دین پر قائم رکھنا سنت پر قائم رکھنا توحید پر قائم رکھنا دین کی تعلیم دے سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آپ یاد اپنے گھر میں فون کر کے پوچھیے کہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے جو محنت کی کمائی آپ کی کہاں خرچ ہو رہی ہے آپ پوچھیے ان کو فون کر کے صرف پیسہ بھیج دینا کافی نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا جواب دہ ہوں گے اللہ کلرائن وہ کلک مسرون تم میں سے آدمی نگرا ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی تھی تمہارے بچے تھے کیا کرتے تھے بدات کرتے تھے شر کرتے تھے سنت پر کرتے تھے نماز پڑھتے تھے یا کیا کرتے تھے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیدا کیجیے اپنے اندر آخرت کی فکر کیجیے اللہ تعالیٰ کی حاضر ہونا ایک دن صرف پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری نہیں ختم ہو جائے گی اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کیجئے دین اور سنت پر قائم رکھنے کے لیے محنت کیجئے یہ سب ذمہ داری ہے اگلی ذمہ داری آپ نے ادا کر لی کامیاب ہو جائیں گے پیسہ کم ہے چلے گا بھوکے رہے فکر واقع کرے چلے گا لیکن دین کے نام پر بدات اور خرافات اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا سب کو جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے آپ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوگا آپ اکیلے جواب دیں ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ اپنے خاندان کے سربراہ ہیں اپنے خاندان کے حاکم ہے اپنے خاندان کے امیر اور بادشاہ ہیں آپ کا خاندان یا آپ کے بال بچے آپ کی رعایا ہیں اس رعایت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا جیسے بادشاہ سے اس کے مرد کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایسا آپ سے سوال کیا جائے گا اللہ نے مال دے دیا اللہ نے دیا مال آپ کو اپنے کہاں خرچ کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا لہذا میرے توبہ کریں جو ملوث ہے کوئی اور ہو، اسے توبہ کی سمتے کافی اور اللہ تعالیٰ اللہ حرب ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھے اللہ رب المن ہمیں بدعات اور خرفات سے رسم و سے بچائے ہر طرح کے گناہوں سے بچائے ہر طرح کی نافرمنیوں سے بچائے عامر اب المی بارک اللہ حکیم انتہا جو